Allah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 کا جو نزاج ہے اس کے جو افتادے تبر ہے وہ سیلام ہے امتزاج ہے اختلاف ہے ملنا ہے لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ پانی پانی میں نہیں مل رہا ہے کوئی ہے جو طبیعت ایک ہونے کے باوجود دونوں کو ملنے نہیں دیتا کوئی ہے جو روکے ہوئے ہے یہ اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل نہیں کیرالا میں بتایا گیا वजह उसकी यह है कि एक पानी दूसरे पानी में नहीं मिलता हर पानी का जो सर्फेस टेंशन है जिसको सतही तनाव कहते हैं इस सर्फेस टेंशन की वजह से वो साइंस पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं सर्फेस टेंशन जो होता है सतही तनाव इस सतही तनाव की वजह से खारा पानी मीठे पानी में नहीं मिलता इसलिए कि खारे पानी का सती तनाव उसका सर्फेस टेंशन अलग होता है और मीठे पानी का सर्फेस टेंशन उसका सतही तनाव अलग नहीं होता अलग होता है इसी वजह से دونوں کے ساتھ ہی تناؤ کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے دونوں پانی آپس میں نہیں ملتے اس کے بعد سورے واقعہ شروع ہو رہی ہے بتایا گیا کہ قیامت کے دن تین گروپ ہو جائیں گے تو کنت مزوا آتا تمام کے تمام انسان تین گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے وہ خون تم ازواج کون کون سے گروہ ہوں گے وہ سابقل مکرب ایک گروہ تو یہ ہوا مقربین بارگاہ لائی کا صحاب المشما اور ایک اصحاب المنا تو یہ تین گروہ ہو جائیں گے اس کو اس طرح سمجھیں جیسے مقام عزت اللہ کی کرسی یہاں ہے اللہ کی کرسی سامنے اور ایک خط کھینچیے دائیں طرف یہ اصحب منا ہے طرف والے. اور ایک خط بائیں طرف کھینچیے یہ اصحاب مشامہ بائیں بازو والے اور بیچ میں اللہ کے قریب مقربی بارگاہ بار صدیقین شہدہ انبیاء تو یہ کرسی ہے اللہ کے عرش کی کرسی دائیں طرف ایک گرو اصحاب میں منا دہنی طرف والے بائیں طرف اصحاب مشما اور بیچ میں بالکل اللہ کے قریب مقربین بارگاہ بارگہلائی والسابقون الاولون یہ تین گروہ قیامت کے دن ہو جائیں گے اور ہوتا بھی ایسے ہے کہیں اسٹیج جب لگایا جاتا ہے تو بڑے لوگ کہاں بیٹھتے ہیں اسٹیج کے قریب کچھ لوگ دائیں ہوتے ہیں کچھ بائیں ہوتے ہیں اسی طریقے سے دنیا میں جن لوگوں نے اعمال کیے ہیں مختلف اعمال کی بنا پر ان کے درجات بھی مختلف ہوں گے جو جس پوسٹ کا ہوگا قیامت کے دن اسے وہ عہدہ اور اسے پوسٹ عطا کر دیا جائے گا بادہ سور حدیث شروع ہوتی ہے حدیب اس سورہ کریما کے اندر ایک بڑی عجیب بات فرمائی گئی ہے کہ یہ دنیا جس کے اندر آدمی ہمیشہ الجھا رہتا ہے ذرا غور کرے تو اس کی حقیقت کیا ہے فرمایا گیات الدنیاں حیات انسانی کے تین ادوار انسانی زندگی کے تین اسٹیپس بچپن جوانی بڑھاپا بتایا گیا کہ بچپن کیسے گزرتا ہے لائف اور لہو میں کھیل کود میں گزر جاتا ہے بچپن اور جوانی زینت اور زینتر میں بال سوارنے میں لگ جاتا ہے بات بات تو اپنے بال کی سٹائل پر ہیئر سٹائل پر اتنا زور دیتے ہیں کہ مسا تک نہیں کرتے مسا کیسے کیا جاتا معلوم ہے ہاتھ کو مقدمے رات سے لے کر کے یہاں سے, سے قیفہ تک لے جاؤ اور جہاں تک لے گئے ہو پھر وہیں سے یہاں لے آؤ اب بعض لوگ کیا سوچتے ہیں اس طرح اگر مسا کیا گیا سنت کے مطابق تو ہیئر اسٹائل بگڑ جائے گی زینت اور تفاخر میں لگے رہتے ہیں بچپن جاتا ہے کھیل کود میں جوانی چلی جاتی ہے زینت اور تفاخر میں اپنے آپ کو سنوارنے میں اور فخر کرنے میں اور بڑھاپا اب تو کچھ کر نہیں سکتا خالی باتاں مناتے رہتا ہے وہ تکا ام... ہے وہ فلا آسٹریلیا چلا گیا بلا لندن چلا گیا امریکہ چلا گیا فلا کے اوپر ہے. من بیٹھتا ہے. ام اولاد اولاد کے بارے میں باتیں کرتے بیٹھتا ہے مال کے بارے میں باتیں کرتے بیٹھتا ہے اور اب اس کا کیا کام رہ گیا ہے غور سے دیکھے تو ہر پچھلا دور دوسرے کے مقابل میں بالکل لگ وہ دکھتا ہے جیسے بچہ ہے اس کے ہاتھ میں ایک کھلونا ہے اگر کوئی چھین لے تو ایسا اسے لگے گا جیسے بنگلہ چھین لیا گیا ہے اب آدمی جوانی میں پہنچ گیا تو اس واقعے کو یاد کر کے عجیب ہنستا ہے کہتا ہے ارے وہ کھلونا میرے ہاتھ سے لے لیا گیا تھا مجھے کتنی تکلیف ہوئی تھی جیسے میرے ہاتھ سے بنگلہ کسی نے چھین لیا ہے ایسا ہوتا ہے ہر پہلا دور دوسرے کے مقابلے میں بالکل لگ اور خوراکاتی دکھتا ہے پورا خوراکات دکھتا ہے کے بعد ایک اور بات فرمائی جا رہی ہے ما اصاب من مصیبت ان ولا فی فی من قبل انسان کو جو بھی مصیبت آتی ہے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اجتماعی طور پر مصیبت آنے کا کیا مطلب ہے پورے شہر کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے اور انفرادی مصیبت کا کیا مطلب ہوتا ہے آدمی کی ذات کے اوپر آ جائے خود آدمی کے اوپر تو چاہے وہ اجتماعی مصیبت ہو چاہے انفرادی مصیبت ہو یہ سب اللہ تبارک و تعالا نے لکھ رکھا ہے ہوتی ہے وہ. لیکن بعض مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں انفرادی کہ آدمی کے ہاتھوں کی وجہ سے آدمی کی اپنی کمائی ہوتی ہے مثلا وہ مقدر نہیں ہوتی انسان خود اس مصیبت کو دعوت دیتا ہے کبھی اس مصیبت میں پھنس جاتا ہے اگر اللہ کا عز ہوتا ہے تو اور کبھی بچ جاتا ہے اگر اللہ کا فضل ہوتا ہے بعض بعض مصیبتوں کی دعوت خود انسان دیتا ہے وہ مقدر نہیں ہوتی لیکن وہ حرکت جب کرتا ہے تو اللہ کے فضل سے کبھی بچ جاتا ہے یا کبھی اللہ کے اذن سے ہلاک ہو جاتا ہے جیسے ایک تیز رفتار کار آ رہی ہے بھائی تیز ہے ابھی تھوڑے فاصلے کے اوپر ہے کہ ایک آدمی جو اپنے آپ کو بہت تیز رفتار سمجھتا ہے اسے اپنی چستی پر اپنی چالاکی پر اپنی تیز روی کے اوپر بہت ناز ہے دیکھتا ہے کہ کار بڑی تیزی سے آ رہی ہے ابھی تھوڑے فاصلے کے اوپر ہے یہ جلدی سے سڑک کو عبور کرنے کی کوشش کرتا ہے اچانک وہ کار کی لپیٹ میں آ جاتا ہے یا تو مر جاتا ہے یا زخمی ہو جاتا ہے یہ دیکھو مصیبت کی دعوت اس نے خود دی اب یہ مصیبت کو دعوت دینے کے بعد جو زخمی ہوا ہے جو مر گیا ہے یہ مقدس تو نہیں تھا دعوت دی اس نے مصیبت کو اب اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی نے اس مصیبت کو دعوت دینے کی وجہ سے اس کو یا تو ہلاک کر دیا اور یا پھر زخمی کر دیا اور کبھی کبھی اللہ کا فضل بھی ہو جاتا ہے گزرا لیکن کار نے اس کو اچھال دیا یا تو ایک طرف اچھل کر کے چلا گیا بچ گیا یا بورنٹ کے اوپر آ گیا کار کے بچ گیا بچ گیا اللہ کا فضل مر گیا تو چون چونکہ مصیبت کو دعوت اس نے خود دی ہے مقدر آ جاتا وہاں پر اللہ کا اذن آ جاتا تو مر جاتا ہے زخمی ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اہل کتاب کے اوپر ہم نے رہبانیت کو فرض نہیں کیا تھا انہوں نے اپنے اوپر فرض کر لیا تھا رہبانیت کا مطلب جوگی بن جانا دنیا چھوڑ دینا جنگلوں میں نکل جانا پہاڑوں کے غاروں میں رہنے لگنا یہ رہبانیت ہے ہم نے عیسائیوں کے اوپر نسرانیوں کے اوپر رہبانیت تھوپی نہیں تھی فرض نہیں کی تھی انہوں نے خود رہبانیت اختیار کر لی تھی وہ رحبانی اللہ تبارک و نے فرمایا کہ یہ رہبانیت انہوں نے جات کی ہے بدات تھی ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں کہ اللہ, اللہ کی خوشنودی کے انہوں نے ایسا کیا تھا یہاں بدات کی تعریف معلوم ہوئی کہ آدمی کسی عمل کو ثواب سمجھ کر کرے اور اللہ اور اس کے رسول نے اس کا حکم نہ دیا ہو کتاب و سنت میں اس کی نظیر موجود نہ ہو اور آدمی اس عمل کو ثواب کی خاطر کرے تو اس کو بدات کہتے ہیں جیسا کہ فرمایا گیا و راہبانی ماں کا تب نہ ہم نے فرض نہیں کیا اللہ ثواب کی خاطر انہوں نے ایسا کر لیا تھا تو بدات کی تعریف خود قرآن نے کر دی کہ کوئی آدمی کسی عمل کو ثواب سمجھ کر کرے اور کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل موجود نہ ہو ٹھیک ہے انہوں نے رہبانی ایجاد کر لی رعایت تو کرنی چاہیے تھی نا لیکن تجرب اختیار کیا انہوں نے شادی نہیں کی لیکن راہب اور راہباؤں نے جو بدکاریاں شروع کی ہے تو خود عیسائیوں نے گواہی دی کہ یہ پادری آل آف دم آر فورنیکیٹر سب کے سب بدکار ہیں سب کے سب زانی ہیں لیکن بھی نہیں کر ستائیس میں ہو گئے رحبا, سب. یہ تھا پارے کا خلاصہ اللہ میں نیکمل اور تلاوت کیے گئے اٹھائیسویں پارے کے متعلق کا خلاصہ سماعت فرمایا اٹھائیسواں پارا سورہ مجادلہ سے شروع ہو رہا ہے مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا بحث پہلی آیت اس طرح ہے قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَا دِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيلَ اللَّهُ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاورَكُمَا اِنَّ اللَّهَ سَمِعُ بَصِيرُ اللہ نے اس عورت کی بات عرش پر سن لی جو بار بار ہے ہمارے رسول تمہارے پاس آ آ کر کے جھگڑا کرتی ہے اور اللہ سے شکایت کرتی ہے وہ جو بات بولتی ہے وہ بھی ہم سن رہے ہیں آپ جو اس کا جواب دے رہے ہیں وہ بھی ہم سن رہے ہیں واللہ یسمعو اہا کما دونوں کی گفتگو برابر سن رہے ہیں واقعہ کیا ہے شروع کی آیات میں اللہ تعالی نے خولا بنت سالبہ اور ان کے شوہر اوس ابن سامت کا واقعہ بیان فرمایا اوس ابن سامت اور حضرت خولا دونوں بوڑھے ہو گئے تھے غصے میں آ کر کے حضرت اوس ابن سامت نے اپنی بیوی خولہ بنت سالبہ سے یہ کہہ دیا انت علیہ امی تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے گزشتہ جاہلی زمانے میں اس طریقے کا جملہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی سے کہہ دیتا تھا تو یہ طلاق کے مرادب سمجھا جاتا تھا عورت اس کے اوپر حرام ہو جاتی تھی اس کو اصطلاحی طور پر مسئلے زہار کہا جاتا تھا اوسبن سامت رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ زہار کیا اس وقت زہار کے تعلق سے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی حضرت خولا بہت پریشان ہوئی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ اللہ کے رسول میں بوڑھی ہو گئی ہوں میرے شوہر بھی بوڑھے ہو گئے ہیں پتہ نہیں کس خبر میں آ کر کے انہوں نے مجھ سے اظہار کر لیا یہ کہہ دیا انت عالیہ یہ کاظہر امی اس سلسلے میں آپ کچھ میری مدد فرمائیں اس مسئلے کو حل کریں چونکہ اس بارے میں کوئی حکم شرعین نازل نہیں ہوا تھا تو آپ نے یہی فرمایا کہ تیرے شوہر نے کہہ دیا ہے کہ تُو اس کے اوپر اس کی ماں کی پیٹھ کی طرح ہے تو, تو اس کے اوپر حرام ہو گئی چلی جاتی پھر آتی کہتی ہے اللہ کے رسول کوئی تدارو کیجئے کوئی حل نکالیے میں تو کسی طرح جی لوں گی مسئلہ بچوں کا ہے میرے کئی بچے ہیں وہ بھی چھوٹے چھوٹے ہیں اگر میں ان بچوں سے دست بردار ہو جاؤں تو آوارہ ہو جائیں گے ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں وہ بوڑھے آدمی ہیں ان سے یہ نگہداشت بچوں کی نہیں ہوگی تو اگر میں دست بردار ہو جاؤں تو بچے ضائع ہو جائیں گے اور اگر میں اپنے پاس رکھوں تو اللہ کے رسول میں ان کا خرچہ کیسے اٹھاؤں میں ان کو کھلاؤں پلاؤں کیسے یہ مسئلہ کئی دنوں تک چلتا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت لو پر رحم فرمایا اور اس مسئلے کو واضح طور پر حل کر دیا گیا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے ظہار کرے یہ بول دے کہ میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے تو وہ تو اس وقت حرام ہو جائے گی لیکن اس کا کوئی کفارہ دے دے تو پھر حلال ہو جائے گی کفارہ بتایا گیا تین چیزوں میں سے ایک چیز کرنا ہے یا تو پے در پے دو مہینے کے روزے رکھے بیچ میں کہیں کٹ اپ نہیں ہونا چاہیے ڈائریکٹ دو مہینے تک مسلسل روزے رکھے یہاں تک کہ اگر اس نے انسٹھ دن کے روزے رکھے اور ایک دن چھوڑ دیا تو پھر سے اسٹارٹ کرے پے در پہ دو مہینے کے روزے فسیا مشاہ رئینی متطب دو مہینے کے پہ در پہ روزے اور اگر کوئی آدمی دو مہینے پے در پہ روزے نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے کہ ایک غلام آزاد کرے اور اگر کوئی آدمی غلام آزاد کرنے پر بھی قادر نہیں تو پھر تیسرا حل یہ ہے کہ ساٹھ مسکینوں کا اوسط درجے کا کھانا کھلائے دو مہینے کے پیدر پہ روزے اس کی استطاعت نہ ہو تو ایک غلام آزاد کرے ایک غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کا پوری بارات کا کھانا کھلائے ساٹھ پوری بارات ہو گئے ساٹھ مسکنوں کا کھانا کھلائے جب مسئلے کا حل ان آیات کے اندر بتا دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صف نے سامد کو بلایا کہا کہ بڑے میاں ان تینوں میں سے ایک کام تو آپ کو کرنا ہے کہا کہ اللہ کے رسول تینوں کام میرے لیے بہت مشکل ہے میں بہت برا آدمی ہوں دو مہینے کے پے در پر روزے رکھنا میرے بس کی تو بات نہیں تو میں تو مر جاؤں گا کہا کہ تو ایک غلام آزاد کر دے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس بھوٹی کوڑی نہیں ہے کیسے آزاد کر سکتا ہوں کہا کہ تو ایسا ہے کہ ساٹھ مسکینوں کا کھانا کھلا دے کا اللہ کے رسول اس کی بھی سکت میرے پاس نہیں ہے میں تو ایک آدمی کا کھانا نہیں کھلا سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا اور کہا کہ دیکھو میری جو ازواج ہیں کسی بھی زوجہ کے پاس کچھ ہے ایک زوجمتہ کے پاس کہیں سے ایک ٹوکری کھجور کی آئی ہوئی تھی کھجور کی پوری ٹوکری رکھی ہوئی تھی خبر بھجوائی گئی کہ فلاں زوجہ ترا کے پاس کھجور کی ایک ٹوکری ہے آپ نے فرمایا کھجور سے بھری ہوئی وہ ٹوکری لے ہاں لیا اور وہ خجور کی ٹوکری اور سب نے سامد کو دیتے ہوئے آپ نے فرمایا جا اسے غریبوں کے درمیان بانٹ دے کا کہ اللہ کے ساتھ پورے مدینہ میں, میں سب سے زیادہ غریب ہوں کہا کہ تو ہی لے جا پوری کی پوری ٹوکری کھا جا شروع میں یہ واقعہ ہوا اور اس سے واقعے میں جو مسئلہ بتایا گیا وہ آپ حضرات نے سماعت کیا آگے کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں خاص طور سے نجوا کے احکام فرمایا گیا ما کون اللہ دو آدمی تین آدمی مل کر کے کہیں سربوشی کر رہے ہوں تو چوتھا اللہ ہوتا حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تین آدمی کہیں ہوں تو دو آدمی الگ جا کر کے آپس میں سرگوشی نہ کریں اس لیے کہ آپ نے ایک آدمی کو چھوڑ دیا دو آدمی جا کر کے سرگوشی کر رہے ہیں دھیرے دھیرے کچھ بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ نے نظر انداز کر دیا ہے تیسرے ساتھی کو چھوڑ دیا ہے وہ یہ سوچنے لگے کہ شاید میری برائی کر رہے ہوں میرے بارے میں کچھ بات کر رہے ہوں اس کا دل پریشان ہوگا دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے جذبات کا کتنا خیال رکھتا ہے وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی مومن کا دل کسی مومن کی وجہ سے دکھے منع کر دیا گیا کہ تین آدمی ہوں تو دو آدمی اٹھ کر کے الگ جا کر کے تیسرے کو چھوڑ کر کے سرگوشی نہ کریں دھیرے دھیرے بات نہ کریں اگر بات کرنا ہو تو تینوں ایک ساتھ بیٹھے پھر بات کریں اس کے بعد مجلس کے تعلق سے ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو جب تم کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہو اور تم سے یہ کہا جائے کہ قیل لکم کی تفساہ ذرا مجلس میں کشادگی پیدا کرو تو مجلس کے اندر کھل کر کے بیٹھو تنگی پیدا نہ کرو آنے والوں کے لیے جگہ پیدا کرو یہ مجلس کے آداب میں سے ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی آدمی جب کسی مجلس کے اندر آئے پہلے سے کوئی آدمی بیٹھا ہوا تو اس کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے یہ اور بات ہے کہ کوئی آدمی اٹھ کر کے یہ دیکھے کہ آنے والا بیمار ہے بوڑھا ہے اس کو اٹھ کر کے اگر اپنی جگہ دے دے تب تو جائز ہے لیکن کوئی آدمی آ کر کے کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھے یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے یہ جائز نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا نیز مجلس کے اندر کشادگی پیدا کرنے کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے کہ مجلس کے اندر کشادگی پیدا کرو تنگی پیدا نہ کرو تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بیٹھنے کی کوئی تکلیف نہ ہو یا اللہ تفس یا فہی اللہ مانوانو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں کے اندر کشادگی پیدا کرو تو تم کشادگی پیدا کرو تو اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا اللہ اکبر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کا معاملہ ہے اگر آپ دینی مجلس کے اندر ہیں تو اس کا دینی فائدہ ہے اور دینی فائدے کے ساتھ ساتھ آپ کا دنیاوی فائدہ بھی ہے اگر آپ مجلس میں کشادگی پیدا کریں گے تو اللہ آپ کے لیے کشادگی پیدا فرما دے گا اب وہ کشادگی کیا ہے تمہارے رزق کے اندر کشادگی اولاد کے اندر کشادگی مال کے اندر کشادگی ساری چیزیں آ گئی اب صحیح اللہ علیہ اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا بظاہر ہم یہ سمجھ رہے کہ مجلس کے اندر کشادگی پیدا کرنا ہے یہ صرف دنیاوی معاملہ نہ ہے یہ دینی معاملہ ہے اس سے ثواب مرتب ہوتے ہیں دنیاوی اور دینی جیسا کہ سا کریمہ سے ظاہر ہے اس کے بعد سورہ حشر شروع ہوتی ہے سورہ حشر کے اندر آئےت کریمہ کا ایک ٹکڑا ہے ماں آتا کمر رسول فخ اے ایمان والو رسول جو تمہیں دیں لے لو رسول جس سے روکے اسے رک جاؤ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے لانت فرمائی ہے گودنا گودانے والی عورت کے اوپر اور خود گودنے والی عورت کے اوپر ایک ہے گودوانے والی اس کے اوپر بھی لانت فرمائی ہے خود جو گودتی ہے اس کے اوپر بھی لانت فرمائی اور اس عورت کے اوپر بھی لانت فرمائی ہے جو بھوں کے بال خوبصورتی کے لیے اکھاڑے اسی طریقے سے اس عورت کے اوپر بھی لانت فرمائیے جو دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا کرے خوبصورتی کی وجہ سے خوبصورت لگنے کے لیے تو ایک صحابی آئی کہنے لگی کہ یہ مسئلہ کہاں سے بتا رہے ہو تم تو کہہ رہے ہو یہ قرآن میں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود یہی فرمایا کرتے تھے کہ یہ سب قرآن میں ہے تو وہ عورت آتی ہے کہتی ہے کہ یہ جو مسئلہ تم بتا رہے ہو کہ اللہ نے لانت فرمائی ہے یہ قرآن میں ہم نے قرآن کو شروع سے آخر تک پڑھ ڈالا یہ مسئلہ تو کہیں نظر نہیں آ رہا ہے تمہارے پاس کوئی دوسرا قرآن ہے کیا تو حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کی بندی تو نے بات سمجھا نہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ بات نبی نے فرمائی ہے نبی نے کیا فرمایا اللہ نے لعنت کی ہے گودنا گودنے والی عورت کے اوپر گودوانے والی عورت کے اوپر بھاؤں کے بال خوبصورتی کی وجہ سے اکھاڑنے والی عورت کے اوپر اسی طریقے سے دانتوں کے درمیان حسن و جمال کو بڑھانے کے لیے کچھ پیدا کرنے والی عورت کے اوپر یہ بات میں نے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کہی ہے ماں کمر رسول من پنت ہو رسول جو تمہیں دے اسے لے لو جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ تو وہ چیز بھی آگئی نا اس کے اندر جیت کریمہ اور عبداللہ ابن مسعود کا یہ استدلال بہت ہی عجیب و غریب ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن حکیم کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے سیاح بھی حجت ہیں منکرین حدیث کے لیے ایک تازیہ نا ہے یہ ممکن حدیث کا زبردست رد ہے جو کہتے کہ قرآن ہمارے لئے کافی ہے ہم کو احادیث کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کہ باوجود محتاجی کے وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں یہ آیت کریمہ کس کے بارے میں نازل ہوئی بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہ آیت حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں اور کہا کہ اللہ کے رسول میں بہت دور سے آیا ہوں میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے میں بھوکا ہوں مجھے کچھ کھانا کھلائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج کے ہاں تفتیش کرائی تو پتا چلا کہ ہر گھر میں اللہ کی برکت ہے کچھ بھی نہیں اللہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی بھی حجرے کے اندر کسی بھی زوجہ متحرہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا خبر ہی آئی کی تمام ازواج متحرات کے ہاں اللہ کی برکت ہے کسی کے پاس کچھ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا دیکھو یہ میرا مہمان ہے کون ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے اللہ اس کے اوپر رحم فرمائے یہ جملہ ہے نبی کا بخاری شریف کی روایت میں کون ہے جو میرے اس مہمان کو کھانا کھلائے اس کی مہمان نوازی کرے اللہ اس کے اوپر رحم فرمائے اتنا کہنا تھا کہ سب سے پہلے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے اس مہمان کی میں مہمان نوازی کرتا ہوں اپنے گھر لائے اپنی بیوی امرسلیم سے پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے کا کہ شام کے لیے وہی بچوں کا کھانا رکھا ہوا ہے اگر رات میں بچوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا رات بھر سونے نہیں دیں گے طرح سلا بھی دیا گیا رات میں بھوک سے اٹھ جائیں گے رات بھر سونے نہیں دیں گے اللہ کی بندی میں نے نبی کے مہمان کو اپنا مہمان بنا لیا ہے جانتے ہو نبی نے کیا کہا ہے کہ مہمان کے مہمان نوادی کرے اللہ اس کے اوپر رحم فرمائے خوش ہو گئی ہو کہ بچوں کو کسی طریقے سے بہلا فسلا کر کے سلا دیں گے یہ کھانا مہمان کو دے دیں گے مہمان کھا لے گا کہنے لگی لیکن ایک ہے ایک پریشانی ہے کہ کہ جب کھانے بیٹھیں گے تو ہم دونوں کو بھی بیٹھنا پڑے گا صاحب کھانا کو تو بیٹھنا ہی پڑے گا اگر ہم نہیں کھائیں گے تو وہ شرم سے نہیں کھائے گا اور اس کا پیٹ نہیں بھرے گا کھانا ایک ہی آدمی کا ہے کہا کہ ایک کام کریں گے ایک ترکیب نکالیں گے جیسے ہی دسترخان کے اوپر کھانا رکھ دیا جائے گا ہم لوگ بھی بیٹھ جائیں گے اللہ کے رسول کا مہمان کھانا شروع کرے گا اتنے میں کسی بہانے سے چراغ کو بجھا دیں گے وہ یہ سمجھے گا کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھا رہے ہیں اللہ کے رسول کا یہ مہمان شکم سیر ہو کر کے کھا لے گا ایسا ہی ہوا صبح جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے حضرت ابو طلحہ جد نبی میں پہنچے جیسے ہی نماز ختم ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف مسکرا کر کے دیکھا کہا کہ اللہ کے رسول مسکراہٹ آپ کی بڑی پیاری کچھ کہنا چاہتے ہیں کہا کہ ہاں رات میں جو تم نے میرے مہمان کے ساتھ کیا جبرائیل آ کر کے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے تمہارے بارے میں یہ ہوئی ہے کامیابی کی زمانت دی گئی لوگ کامیاب ہیں آئے کریمہ جب انہوں نے سنا کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ خوشخبری جبرائیل نے سنا یہ آج میرے بارے میں نازل ہوئی اللہ کے رسول نے فرمایا یہ آج تیرے بارے میں نازل ہوئی تجھ جیسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی حضرت ابو تلحان ساری رضی اللہ تعالیٰ نے زارو قطار رونے لگے کیسے کیسے لوگ تھے کہ ان کے بارے میں ان کے عملوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں آیتیں نازل فرماتا تھا اس کے بعد شیطان کی ایک حرکت بیان کی جا رہی ہے یہ جا رہا ہے پہلے تو پیٹ تھپ تھتا ہے طرح طرح سے اینٹائز کرتا ہے ورغلاتا گلا ہے کہتا چڑھ جا بیٹا سولی پر کیا بولتا ہے چڑ جا بیٹا سولی پر اور جیسے ہی سولی کے قریب پہنچتا ہے وہاں سے بھاگتا ہے کہتا ہے میں تج سے بری ہوں اللہ نے ارشاد کم سلی شی قون عید قول کا جیسے شیطان کی مثال ہے کم سلی شی کی مثال اقلی انسان فر کہ انسان سے بولتا ہے کہ کفر کر تیرے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی نہ تجھے نماز پڑھنا ہے نہ تجھے روزے رکھنے ہیں نہ تجھے کسی قید و بند میں رہنا ہے تیری زندگی آزاد گزرے گی جس طریقے سے چاہے مال کما جس طریقے سے چاہے مال خرچ کر کوئی دارو گیر نہیں ہے کسی کی تیرے اوپر چڑھ جا بیٹا سولی پر چڑھ گیا فلما کفارا جب اس نے کفر کر لیا کالئنی بری امن کا میں تجھ سے بری ہوں جا جانے تیرا کام جانے یہ ہے شیتانویا ہمارا کھلا وہ دشمن ہے انٹائسنگ کے ذریعے ترغیب کے ذریعے تحریر کے ذریعے پرچانے کے ذریعے لبھانے کے ذریعے ہم سے حرام کام کروا لیتا ہے اور حرام کام کروانے کے بعد جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے اس مصیبت کے برداشت کرنے میں ہمارا شریک نہیں ہوتا فوراً بھاگ لیتا ہے یہ کہہ کر کے اتنی بری امن کا مسوں سے بھری ہوں اور قیامت کے دن بھی وہی بولے گا میں نے کہا کہا تھا کہ تم میری عبادت کرو میں نے کہا کہا تھا میری بات مانو میں نے تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی کی تھی نہیں ماں کہنا تم منسلطان جب تم لی صرف میں نے تمہیں بلایا تھا تم نے قبول کیوں کیا میں نے تمہارے اوپر زور ڈالا تھا میں تمہارے ہر شرک کا جنکار کرتا ہوں اللہ اکبر دنیا میں بھی انکار کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی انکار کر دے گا اتنا بڑا دشمن کبھی سنا ہے آپ نے کہ کتنا بڑا دشمن ہے یہ پرانے حکیم بتا رہا ہے کہ تمہارا اتنا بڑا دشمن ہے اس سے الحضر الحضر بجتے ہو بجتے ہو اس کے بعد سورتحنا شروع ہوتی سورتحنا کے اندر بتایا گیا کہ تمہارے جو غیر مسلم بھائی ہیں ہندو بھائی ہیں نان مسلم اللہ منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرو ان کے ساتھ انصاف نہ کرو فرمایا گیا لا پرانے حکیم تمام مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ تمہارا پڑوسی کوئی نان مسلم ہو تو اس کی عزت کی حفاظت کرو اس کی آبرو کی حفاظت کرو تمہاری ذاتیوں سے کوئی تکلیف نہ پہنچے اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اس تمہارے سامنے نہیں کہ کوئی غیر مسلم بھی اگر بیمار ہوتا تھا تو, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے جاتے تھے ایک دفعہ ایک لڑکا بیمار ہو گیا غیر مسلم کافر بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر اس کی عادت کو جاتے تھے لیکن بیماری اس کی بہت ہی سیریس ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ بچے گا نہیں آپ نے فرمایا تیری حیات کے کچھ لمحات باقی ہیں میں تجھے ایمان کی دعوت دیتا ہوں بچے تو ایمان کو قبول کر لے بچے نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا اس کے بعد باپ کی طرف نظر گھمائی باپ نے کہا ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں مان لے باپ نے کہا میرے بچے یہ جو کہہ رہے ہیں نا مان لے ایسے اخلاق پیش کرو تم نان مسلم کے پاس بچے کے پاس جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیادت کر رہے ہیں اس کی جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مالی امداد بھی کر رہے ہیں اور آخر میں اسے جنت کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں اور باپ اتنا متاثر ہے کہ اپنے بیٹے سے کہہ رہا کہ القاسم جو کہہ رہے ہیں اس کو قبول کر لے ایسے ہمارے اخلاق ہونے چاہیے جو نبی نے پیش کیے ہیں یا کریمہ بھی میں کہتی ہے کہ جو تم سے لڑے نہیں جو تم سے جھگڑا نہیں کرتے جو تم کو تمہارے گھروں سے نکالتے نہیں اللہ حکم دیتا ہے کہ ایسے نان مسلم کے ساتھ تم عدل برتو ان کے ساتھ انصاف کرو ان کی عزت و آبرو کا خیال رکھو یہ ہے اسلام کی تعلیم اسلام ٹیررزم نے سکھاتا اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا جو لوگ یہ کہتے ہیں در حقیقت انہوں نے قرآن حکیم کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ نہیں کیا ہے اسلام تو بہت فراق دل ہے بہت کشادہ دل ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے لیے بھی اپنے دل میں جگہ رکھتا ہے بے قصوروں کو مارنے کی قطار اجازت نہیں دیتا اسلام کا ٹیررزم سے دور تک کا بھی واسطہ نہیں ہے ٹیررزم کا کوئی مذہب ٹیررسٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ٹیررزم کوئی مذہب نہیں ہے جہاد اور ٹیررزم دونوں الگ الگ چیزیں ہیں جہاز جہاد کے اصول ہوتے ہیں ضابطے ہوتے ہیں فطرے کو ختم کرنے کے لیے دنیا سے بداملی کو بدکرداریوں کو ظلم کو ختم کرنے کے لیے جہاد فرض کیا گیا ہے جہاد ٹیررزم کا نام نہیں ہے جہاد اعلیٰ مقاصد کے لیے ہوتا ہے اور اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں ہر آدمی تلوار اٹھا لے یہ جہاد نہیں ہے اس کو جہاد نہیں کہتے آئے تھے کریمہ میں وہی فرمایا گیا کہ تم اپنے نان مسلم بھائیوں سے بھی عدل کرو انصاف کرو ان کے ساتھ اپنے اخلاق پیش کرو ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرو بھوکے ہو تو کھانا کھلاؤ ننگے ہوں تو کپڑا پہناؤ اس کے بعد سورہ سب شروع ہو رہی ہے ایک بڑی پیاری بات فرمائی جا رہی ہے یا ای یھا اللذین آمنو لمتقولون ما لا تفعلون اے ایمان والوں وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں یعنی اسلام کو قوال نہیں چاہیے فعال چاہیے اسلام گفتار کے غازیوں کو پسند نہیں کرتا اسلام کردار کے غازیوں کو پسند کرتا ہے اور اپ دیکھیے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اسی طریقے سے ہیں جیسے نبی نے انہیں تعلیم دی تھی وہ صرف گفتار کے غازی نہیں تھے کردار کے غازی تھے کردار کے غازی بنو گار کے نہیں اس کے بعد سورہ جمعہ شروع ہوتی ہے سورہ جمعہ کے اندر ایک بڑی عجیب مثال دی جا رہی ہے مسل اللہ, اللہ القوم ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات کا حامل بنایا گیا تھا جنہوں دی گئی تھی سم بلم یا ملوا لے کر کے انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں ان کی مثال گدے کی ہے کمسلیمار دے آر لائک like ڈنکیز گدھے کی طرح ہی ہے یہ کمسلیمارا جو بڑے بڑے دفاتر بڑی بڑی کتابیں موٹی موٹی زخیم جلدوں والی کتابیں اپنے پیٹ کے اوپر لادے رہتا ہے ایسے گدے کی طرح ہیں در حقیقت یہاں یہودیوں کے بارے میں بات کہہ کے یہودیوں کی مثال دے کر کے امت مسلمہ کو خبردار کیا گیا ہے کہ دیکھو یہودیوں کو ہم نے اپنی کتاب دی تھی تورات اس کتاب کا حامل بنایا گیا تھا لیکن انہوں نے کتاب کو اٹھایا نہیں کیا مطلب اٹھایا نہیں تو اٹھانے کا مطلب کیا پڑھا نہیں دیکھا نہیں سمجھا نہیں عمل نہیں کیا تو ان کی مثال گدھے کی سی ہو گئی بالکل صحیح ہے جیسے ان کے اوپر تورات رات دی گئی تھی نہ پڑھا نہ سمجھا نہ عمل کیا ایسے ہی گدھا ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی چیز لا دو تو اسے کیا معلوم لکڑیاں لدی ہوئی کہ میرے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہے. اگر کتابیں لدی ہوئی تو اس کے اندر کیا کیا اثرار کیا کیا حکم کیا کیا اچھی باتیں موجود ہیں اسے کیا معلوم تو ایسے لوگ جنہیں کتاب دی جائے اور کتاب کی قدر نہ کریں بالکل گدھوں جیسے ہوتے ہیں جو یہودیوں کی مثال ہے امت مسلموں کو خبردار کیا گیا بیس مسل قومی رکھا زبو بھی آیا یعنی کتاب کو نہ پڑھنا کتاب کو نہ سمجھنا کتاب کے اوپر عمل نہ کرنا تکذیب بھی اللہ کے پڑھے نہ پڑھے نہ سمجھے نہ عمل کرے گویا کہ وہ اللہ کی آیات کے انکار کرا جھٹ لے رہا ہے وہ اپنے عمل سے یعنی کتاب دی جائے اور اس کا حامل نہ بنے نہ مانے نہ سمجھے نہ پڑھے تو گویا اس کا یہ عمل اس کی یہ حرکت تکذیب بی آیات اللہ کے مراد ہے اور ایسا आदमी ظالم ہے واللہ لا يهدی القوم الظالمین اللہ ظالموں کو قطعی ہدایت نہیں دیتا اس کے بعد یہودیوں کی ایک انتہائی بری سرشت انتہائی بری خصلت انتہائی بری ذہنیت بیان کی جا رہی ہے یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے اولیاء ہیں اللہ کے چہتے ہیں ہم اولیاء الذین حد ان ظن تم انکم اولیاء اللہ فتمنوت انکن تم سواد آپ کہہ دیجئے کہ یہودیو بولیا ہاتھ یہ اولیاوللہ اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم اللہ کے چہتے ہو تو ایک کام کرو تم اللہ سے بہت محبت ہے تو جس سے محبت کرتا ہے کوئی اس سے ملنے کے لیے بہت تڑپتا ہے اب تم اس سے بڑی محبت کرتے ہو اس کے چہتے ہو تو ایسا کرو مر جاؤ نا فتح منت موت کی تمنا کرو جیسے مرو گے تیسرے اللہ کے پاس پہنچ جاؤ گے ملاقات ہو جائے گی اِنْ <سَادَقِين> تمہارا یہ دعوی اس وقت سچ مانا جائے گا جب تم موت کی تمنا کر کے بتاؤ اگر تم سچے ہو تو اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا کہ یہ زندگی کے اتنے حریص ہیں کہ اگر ان کو ہزاروں سال کی زندگی دے دی جائے تب بھی یہ زندگی سے نہیں اکتائیں گے موت سے تو یہ بہت زیادہ گھبراتے ہیں موت سے ان کو الرجی ہے موت کا نام سن لے تو کئی کئی دن ان کا کھانا ہزم نہیں ہوگا کھانا نہیں کھائیں گے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ موت کا خوف یہ دیکھیے غور سے دیکھیے موت کا خوف ان کے کانشیس ہی میں نہیں ان کے سب کانشیس میں بھی بیٹھا ہوا ہے ان کے لاشور میں جا کر جاگوزی ہو گیا ہے یہ کوئی ایسی جنگ نہیں لڑ سکتے یہ اس طریقے کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس میں موت یقینی ہو اللہ نے فرمایا یہ بزدل ہے یہ موت کی تمنا تو وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں دنیا سے محبت نہیں ہوتی اللہ فرما رہا ہے یہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے ان کے لاشور میں موت کا خوف بیٹھا ہوا ہے یہ ایسی جنگ کر ہی نہیں سکتے میدان میں آ ہی نہیں سکتے جس میں موت یقینی ہو انہیں زندگی سے بہت محبت ہے موت سے الرجی ہے قرآن نے خود ان کی بزدلی کی طرف اشارہ کر دیا یہ کیا ٹیکنگے یہ تو مسلمانوں کی بدامالیاں ہیں اسی وجہ سے وہ ہمارے سر پہ سوار ہیں ہم ہمارے اوپر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اوپر سوار ہیں اس کے بعد ارشاد فرمایا جا رہا ہے ویسے تمام دن اللہ ہی کے مقرر کردہ ہے تمام دن اللہ ہی نے بنائے لیکن بعض دنوں کی بعض خصوصیات ہوتی ہیں تمام مہینے اللہ ہی نے بنائے بارہ مہینے اسی وقت سے ہیں جب سے یہ کائنات بنی ہے اللہ نے فرمایا جب سے یہ کائنات بنی ہے کائنات کی تخلیق کے وقت سے لے کر کے اللہ کی نظر میں اللہ کے ہاں مہینے بارہ ہیں لیکن تمام مہینوں کی قدر نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مہینے کو جو فضیلت بخشی ہے کسی اور مہینے کو نہیں بخشی ایسے ہی ہفتے میں جو فضیلت جو عظمت جمعہ کی ہے جمعہ کے دن کی کسی اور دن کی نہیں تو ایمان لو اس کے لیے خصوصیت سے تم جمعہ کا خیال لگو یہاں عالم یہ ہے کہ جب امام جمعہ کے خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تب کچھ لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اللہ یہ بھی بہت بڑی بدنسیبی حکومت مسلما کے لیے جیسے ہی آدان دے دی جائے نماز جمعہ کے لیے فوراً دوڑ پڑو دوڑنے کا مطلب ہے دوڑتے ہوئے آؤ ہو. نہیں بابکار بکار انداز سے چل کے آؤ یعنی سب دکانیں وغیرہ بند کر دو گھروں کے اور دیگر جو کام ہیں ان کو ختم کر دو فوراً مسجد کی طرف روانہ ہو جاؤ اور اگر دکان میں ہو تو دکان بند کو وزن رول پائے خرید و فروخت بند کر دو اس سے یہ پتہ چلا کہ نماز تمام ایمان والوں کے لیے ہے جمعہ کی چاہے وہ گاؤں میں ہوں اور چاہے شہر میں ہوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیہات میں جمعہ نہیں ہے یہاں دیکھیے کہا گیا کہ تمام ایمان والوں کے لیے جمعہ ہے یا یو اللہ نا فن تشروف الد کہا گیا نماز جمعہ جب ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اس سے مفسری نے یہ استدلال کیا ہے کہ زمین میں پھیلنا کام کرنے کے لیے یہ حکم مردوں کے لیے مردوں کے لیے لہذا عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے وہ گھر میں بھی ظہر پڑھ سکتی ہیں اور اگر مردوں کے ساتھ پڑھیں تو دو رکعت لیں عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے وہ گھر میں پڑھ سکتی ہیں لیکن اگر مسجد میں اس طریقے کا انتظام ہو تو آ کر کے دو دوراتات مردوں کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں ان کے اوپر واجب نہیں ہے۔ تو یا یالذین آمنو اذا نودیا للصلاۃ یوم الجمعۃ فسلوا فیکر لا سارے کاربار چھوڑ دو مسجد کی طرف بھاگو۔ فایذا قضیۃ الصلاۃ جب نماز ختم ہو جائے اس سے ایک نقطہ یہ نکلا اس لیے کہ فایذا قضیۃ الصلاۃ کے بعد فن تشرف نماز کے ختم ہونے کے بعد زمین میں پھیل جاؤ نماز کے اختتام سے پہلے خطبہ ہے۔ اس کا ثبوت ملا خطبہ نماز سے بات نہیں ہے خطبہ نماز سے پہلے ہے اس لیے کہ پیدا کدیت کی سرحد فنتشیروں کی زمین میں پھیل جاؤ نماز کے بعد اس کے بعد سورہ تغابن میں اللہ سبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ویری تغابن معنی ہار جیت مقات نے عفاط کریم کی روشنی میں کہا کہ اس دن کی ہار جیت سے بڑی ہار جیت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک گروہ کو ہمیشہ کے لیے جنت اور ایک گروہ کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم دنیا میں آدمی ہارتا ہے جیتتا ہے کبھی ہار ہے کبھی جیت ہے ہوتا رہتا ہے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے ہار جیت کا لیکن اس آخری عدالت کے اندر جس کے لیے ہار کا فیصلہ ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے ہار گیا جس کے لیے جیت کا فیصلہ ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے جیت جیت گیا جو جیت گیا وہ جنت میں جو ہار گیا وہ جہنم ذہنی یہ ہار اور جیت کا دن ہے آج جو ہار گیا ہمیشہ کے لیے ہار گیا آج جو جیت گیا کامیاب ہو گیا ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو. اصل کامیابی اصل ہار جیت آخرت کی ہار جیت ہے آخرت کی کامیابی اس کے بعد ایک عجیب بات فرمائی جا رہی ہے جو بدائر ایسا لگتا ہے کہ آدمی جو سوچتا ہے اس کے بارکس یا کما اولادی کما دل کوئی مان والو تمہاری بیویاں اور تمہارے بیٹے بیٹیاں اولاد سب تمہارے دشمن ہیں فہ سے بچو اب دیکھو چلیے بیویاں دشمن تمہارے بچے دشمن آتے کریم پھر سے دیکھو تمہاری بیویاں وہ اولاد تمہاری اولاد ادو تمہارے ادو ہیں تمہارے ہیں دشمن ہیں تو ان سے بچو ان سے بچو ریفرین فروم زم دور رہو ان سے پھر ہفتے زوجیت کو ادا کرے اولاد کا حق کیسے آتا ہو جب ان سے دور رہنے کے لیے کہا گیا جواب دیا گیا یہ تمام بیویوں کے بارے میں نہیں ہے تمام اولاد کے بارے میں نہیں ہے آئے کریمہ میں غور سے دیکھو یادینا جی کو من تبیز کے لیے اگر یہ کہہ دیا جاتا تمہاری بیویاں مطلق تمہاری اولاد من لایا گیا تمہاری بعض تمہاری بعض اولاد یہ تمہارے دشمن ہیں ان سے تم کو بچنا ہے بتایا گیا کہ بیویوں کی دو قسم ہے اولاد کی دو قسم جو بیویاں اسٹینڈرڈ آف لائف معیاری زندگی کو بلند کرنے کے لیے شوہر کے اوپر زور ڈالیں فورس کریں کہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر تو پیسے لا بس ہمارا معیاری زندگی بلند ہونا ہم تنگی ترشی کے ساتھ تیری قلیل تنخواہ پر گزارا نہیں کر سکتے رشوت سود کوئی بھی حرام طریقہ مت چھوڑ بائی ہک اور بائی کروپ جائز اور ناجائز طریقے کا خیال نہ کرتے ہوئے کیسے بھی بس مال لا ہمارا پیٹ بھر ایسی بیویاں جو معیار زندگی بلند کرنے کے لیے شوہر کے اوپر فوس ڈالیں کہ وہ حلال و حرام کی تمیز نہ کرے ظاہر ہے کہ ایسی بیویاں شوہر کے لیے دشمن ہے ہی شوہر کی بہت بڑی دشمن ہے اس لیے کہ اس کو تو آگ میں پہنچانے کا سب سامان کہہ رہی اسباب مہیا کر رہی اسی طریقے سے وہ اولاد معیاری زندگی بلند کرنے کے لیے ماں باپ کو مجبور کریں باپ کو مجبور کریں کہ ہم کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے اسی طریقے سے ہمارا سٹینڈرڈ بلند کرنے کے لیے معاشرے کے اندر آپ حلال و حرام کی تمیز نہ کرو بس پیسہ لاؤ گھر میں ایسی اولاد بھی تمہارے لیے دشمن لیکن وہ بیویاں جو نیکیوں میں تمہاری معاون ہوں نیکیوں میں تمہارا ساتھ دیں برائیوں پر تمہیں ٹوکیں ایسی بیویاں تمہارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے وہ تمہاری دشمن نہیں ہے اور تمہاری وہ اولاد جو نیکیوں پر تمہارا تعاون کرے نیکیوں میں نیکیوں کے میدان میں تمہاری ممید اور معاون ثابت بنے ایسی بیویا ایسی اولاد یہ تمہارے دشمن نہیں ہے تمہارے دوست ہے ان کے قدر کرو اور ان کے حقوق کا جا لاؤ یہ ہے اس آتی کہی مکمل طلاق کے اندر اللہ نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اگر ایک بات کا خیال رکھیں تو, تو زیادہ دنوں تک اس مصیبت میں نہیں رہ سکتے اللہ اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا یا اللہ کا وعدہ ہے کیا کتنی خوشخبریاں ہیں ان خوشخبریوں کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے وہ اس کا علم ہی نہیں ہے اور کیا کر رہے ہیں فرمایا گیا وَمَن يجعل مخرجا جو آدمی تقوا اختیار کرے اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے اپنے دل میں اللہ کا تقوا بٹھا لے تو یار لہو مکھ تو کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہو اللہ اس مصیبت سے نکلنے کے لیے تکوا کی وجہ سے کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دے گا اللہ کتنی بڑی خوشخبری اچھا یہ بتاؤ انسانی زندگی کا برننگ ٹاپک کیا ہے انسانی زندگی کا سلگتا ہوا مسئلہ کیا ہے پیٹ کا مسئلہ ہے پیٹ قرآن حکیم میں اس مسئلے کو حل کیا گیا اسی سورہ کریمہ کے اندر مئو کے ایک مشاعرے میں ہم چھوٹے پڑھ رہے تھے مئو میں پڑھ رہے تھے چھوٹے سے مشاعرے میں گئے تھے تو اس میں شاعر شمسی مینائی نے ایک شعر پڑھا تھا بڑا اچھا لگا میرے حافظے میں بیٹھ گیا کبھی نکلتا نہیں اور کبھی کبھی میں آ, کسی موقع پر اس کو ریفر بھی کرتا رہتا ہوں بھوک انسان کو مجبور بنا دیتی ہے بھوک انسان کو مجبور بنا دیتی ہے حد تہذیب سے کم نکل جاتا ہے اور شہر میں آگ جو لگتی ہے تو گھر جلتے ہیں پیٹ کی آگ میں ایمان بھی جل جاتا ہے انسانی زندگی کا سب سے سلگتا ہوا مسئلہ برننگ ٹاپک پیٹ کا مسئلہ ہے بھوک کا مسئلہ اللہ فرما رہا ہے امن تو جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی اور جو اللہ پر توکل کرے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی پہنچائے گا جہاں سے پہنچنے کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے پیٹ کا مسئلہ حل کر دیا گیا سارے مسائل کا حل تو یہاں ہے آدمی کدھر ڈھونڈ رہا ہے مسائل کا حل سارے مسائل کا حل تو اللہ کی کتاب میں ہے اس کے بعد سورج تحریم شروع ہوتی ہے سورج تحریم میں سب سے اچھی عورت کی صفت بیان کی گئی ہے عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک لفظ کے اندر ایک اچھی عورت کیسی ہوتی ہے اس کی ڈیفنیشن بیان کر دی گئی ہے کہیں میں نے پڑھا تھا کہ ایک شخص ایک آدمی سے پوچھتا ہے کہ سب سے اچھی عورت کون سب سے اچھی بیوی کون جواب دیتا ہے جو مرد کی ضرورت بن جائے سب سے اچھی بیوی سب سے کامیاب بیوی سب سے کامیاب عورت کون جواب جو مرد کی ضرورت بن جائے یہ معمولی جملہ نہیں ہے مرد کی ضرورت بن جائے کیا مطلب باہر رہے تو فون لگائے مسز ہاں بولیے یہ کام کرنا ہے ہاں ٹھیک ہے کر ڈالو آپ گھر میں آئے تو وہ کام کرنا ہے جی ہاں کر ڈالیے بیوی بول یہ چیز لانا ہے جی لے جاتا تو اگر عورت اپنے شوہر کی ضرورت بن جائے تو وہ کامیاب عورت لیکن ہر عورت کامیاب عورت نہیں بن سکتی اس لیے کہ اسے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں تب شوہر ہاتھ میں آتا ہے تب وہ ضرورت بنتی ہے مرد کی تو کامیاب عورت وہ جو مرد کی ضرورت بن جائے یہاں وہی بات کہی گئی ہے قومی جو اللہ کی فرما بردار اور اپنے شوہر کی فرما بردار فرما برداری کر کے تو دکھائے مرد کیسے نہیں ہاتھ میں آتا ہے تو بولنا اس کی فرما برداری کر کے دیکھ ہر حکمان اس کا ہر جائز حکم جسے اللہ نے جائز رکھا ہے ہر حکم مان کر کے دیکھ وہ تیرے ہاتھ میں کیسے نہیں آتا ہے اور تُو کامیاب اور کیسے نہیں بنتی ہے اللہ نے فرمایا -e بن جا اللہ کی فرما بردار اور اپنے شوہر کی فرما بردار فرما برداری سے وہ ہاتھ میں آ جائے گا تیرے اور تُو ضرورت بن جائے گی اپنے شوہر کی اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا یا انفسکم منوقو ایمانو صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ تم اپنے آپ کو اچھا بنا لو بلکہ تمہارے اوپر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے یہ فریضہ بھی عائد ہوتا ہے کہ تم دوسروں کو بھی اچھا بناؤ خاص طور سے اپنے اہل عیال کو تم خود اچھے بنو اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو بیویوں کو سب کو اچھا بنانے کی کوشش کرو جب یہ آئے کریمہ اتری تو اس کو صاحب کرام آئے کہ اللہ کے رسول ہمیں تو یہ علم ہو گیا کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آرٹ سے کیسے بچائیں اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو کریں یعنی اوامر کے اوپر عمل کریں نواہی سے بچیں لیکن اپنی اولاد کو جہنم کی عک سے اپنے اہل کو جہنم کی اگ سے ہم کیسے بچائیں اس کا طریقہ کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی تم نے کہا نا کہ اوامر سے اوامر کے اوپر عمل کرنا ہے اور نواہی سے بچنا ہے یہی کام ان سے بھی کرواؤ اپنی اولاد سے کہو اپنے بیٹوں سے اپنی بیٹیوں سے کہو بیویوں سے کہو کہ عوامر کے اوپر عمل کرے نوای سے اس طرح کرے تمہارا فریضہ پورا ہو گیا بعض لوگوں کو یہ شکایت ہے یہ دلیل پیش کرتے رہتے ہیں کہ ہم سمجھاتے ہیں اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو لیکن وہ ہماری بات ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے ہم سمجھا سمجھا کر راجیز ہو گئے ہیں。قرآن ایک یہ بولتا ہے سمجھانے کا وہ طریقہ تم نے اختیار کیا جو ہم بتا رہے ہیں کون سا طریقہ کہا کہ ذرا سوچو تم ایک جگہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہو سامنے آگ جل رہی ہے تمہارا چھوٹا بچہ لال رنگ دیکھ کر کے آگ کو کوئی خوشنما چیز سمجھ کر کے اس کی طرف بڑھتا ہے ना समझ बच्चा आग की तरफ जा रहा है आग जल रही है तुम कुर्सी पर बैठे हुए हो सिर्फ इतने पर इतफा करोगे ए बेटे वापस आजा आग में गिर जाएगा जल जाएगा सिर्फ बोलने पर इक्तफा करोगे न कब लिख कि वो आग तक पहुंचे सिर्फ गुफ्तगु पर बात पर इतफा नहीं करोगे फौरन आगे बढ़कर के उसको गोद में उठाओगे और पीछे की तरफ भागाओगे क्या तुमने اس طریقے کی چیز اپنی اولاد کے تعلق سے کی ہے جیسے تم آگ سے اپنے بچوں کو بچاتے ہو کیا جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھی اس طریقے کا سوز اس طریقے کی چیز اس طریقے کا جذبہ تم نے ان کے سامنے پیش کیا ہے اس طریقے کا جذبہ تمہارے دل میں ہونا اس طریقے کی تڑپ ہونا اس طریقے کا سوز ہونا تمہارے دل میں اپنی آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کا اس کے بعد کہا گیا کہ جہنم کی آگ اور جہنم میں جو فرشتے مقرر ہیں وہ دنیا کی جیل کے داروگے نہیں ہیں بڑے عجیب و غریب ہیں اندے بہرے گونگے خالی مارتے ہیں خالی مارتے ہیں آپ کو کوئی دار ہوگا مارنے لگے تو آدمی چلائے اللہ تو تھوڑا رحم آ جائے گا اس کو وہاں رحم وحم نام کی کوئی چیز نہیں اندھے بہرے گونگے ہیں وہ کچھ نہیں دیکھتے خالی مارتے ملائکت لایاسون اللہ بڑے سخت بڑے ٹائٹ لایاسن اللہ محمر اللہ نے جو حکم دے دیا اس کی نافرمانی نہیں کرتے وہ مارنے کے لیے حکم دے دیا گیا قتان کوئی رو رعایت نہیں صرف مارتے ہیں اس کے بعد فرمایا گیا اے ایمان والو توبہ نسو کرو یا ایمان والو توبہ کرو خالص توبہ توبہ نسوح کیا ہے نصاحہ کا مطلب ہوتا ہے شہد میں سے مکھیاں نکال لینا شہد کے اندر جو اور چیزیں پڑی ہوئی ہیں اس کو نکال لینا تو آپ شہد کو بالکل پاک کر لیجیے ساری چیزوں کو نکال کر کے اس میں سے تو اب شہد خالص ہو گیا اس کے اندر کسی چیز کی ملاوٹ نہیں رہے گی تو ایسی توبہ کو توبۃ النسوح تو کہا جاتا ہے جو خالص کر لی گئی ہو جیسے شہد سے تمام چیزیں نکال کر کے شہد خالص کر لیا گیا ہو یا یعنی توبا کے شرائط یہ ہی ہیں کہ اولن تو جو گنا اس نے کیا ہے اس پر ندامت ظاہر کرے پھر دوسرے اسٹیپ پہ اللہ سے اس کی معافی مانگے اور تیسرے نمبر پہ آئندہ اس کو ریپیٹ کرنے کی جراط نہ کرے اور اسی طریقے سے عزم کر لے کہ آئندہ یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوا یہ تین شرائط پائے جائیں تو وہ توبہ توبت تو آخر میں چار عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے نو علیہ السلام کی بیوی کا لوت علیہ السلام کی بیوی کا فرعون کی بیوی کا اور حضرت مریم علیہ السلام کا چار عورتوں کا ذکر کیا گیا وزارب اللہ وسلم تھے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ لوت کی بیوی کافرہ تھی نوح کی بیوی بھی کافرہ تھی پیغمبر کتنا مقرب بارگاہ گاہی ہوتا ہے لیکن بیوی اور شوہر کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے جو تعلق ہوتا ہے بڑا لطیف اور بڑا نازک اور بڑا عجیب طریقے کا رشتہ ہوتا ہے اس گہرے تعلق کے باوجود نو علیہ السلام اپنی بیوی کو عذاب سے دنیا میں نہیں بچا سکے اسی طریقے سے لوت اپنی بیوی کو دنیا میں بھی عذاب سے نہیں بچا سکے اور آخرت میں تو عذاب سے بچانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر آدمی کے پاس ایمان نہ ہو چاہے وہ مرد ہو یا عورت اپنے امال نہ ہو اچھے ایمان نہ ہو تو کوئی بھی تقرب چاہے وہ نبی کی بیوی ہی کیوں نہ ہو نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو صرف تعلق سے صرف نسبت سے وہ جنت میں نہیں جا سکتا آج لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کسی بزرگ سے نسبت قائم کر لو کسی صاحب قبر سے تعلق قائم کر لو کسی مرشد کے مرید بن جاؤ کسی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کر لو یہ نسبتیں یہ بیعتیں یہ تعلقات یہ بخشش کے لیے کافی ہیں قتع نہیں بتا دیا گیا کہ دیکھو دو پیغمبروں کی بیویاں ہیں ان کو یہ دو پیغمبر عذاب الہی سے دنیا میں نہیں بچا سکے آخرت میں تو بچا ہی نہیں سکتے دنیا میں نہیں بچا سکے اور اسی طرح اس کے اپوزٹ دیکھیے آپ یہاں تو دونوں شوہر نبی ہیں مومن اور مسلم ہیں بیویا کافر ہیں یہاں فر کو دیکھو کہ شوہر کافر ہے اور بیوی آسیا یہ اللہ کی مومنہ بندی ہے لیکن اپنے شوہر کو نہیں بخشوا سکتی یہ جنت میں جائیں گی شوہر کو جنت میں نہیں لے جا سکتی اس لیے کہ وہ شوہر اللہ کا نفرمان تھا اسی طریقے سے دیکھیے حضرت مریم کم سے کم یہاں تو بیویوں کے شوہر ہیں شوہروں کی بیویاں ہیں یہاں تو نہ کوئی شوہر ہے تن تنا شادی ہی نہیں ہوئی ہے لیکن انہوں نے اپنی عفتوں عصمت کی حفاظت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درجات کس قدر بلند فرمائے تیسرے پارے کے اندر اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ ان کی عفت پاک دامنی اور عظمت کی بنا پر بغیر موسم کے پھل ان کے کمرے میں رکھے رہتے تھے اور یہی دیکھ کر کے حضرت ذکریہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر میری اس بچی مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل آ سکتے ہیں تو میری جوانی کا موسم گزر گیا ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں میری بیوی بڑھیا ہو گئی ہے۔ کیا اللہ تبارک مجھے اولاد نہیں دے سکتا ایسے موسم میں انہوں نے دعا کی اور اللہ تبارک نے انہیں اولاد عطا فرمائی دیکھو جوانی کا موسم گزر چکا بوڑھے ہو گئے لیکن اللہ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو عطا فرمائی اللہ اس بات پر قادر ہے کہتے ہیں فلاں بابا بھی بیٹا دے دیتے بابا بھی جو ہے بیٹی دے دیتے نا, اللہ ہی دیتا ہے یہ اور بات ہے کہ اگر آدمی کو یہ محسوس ہو کہ کسی اور در سے کسی اور آستھا سے یہ چیز حاصل ہوئی ہے در حقیقت ایسا نہیں ہے دینے والا بھی اللہ لیکن سزا اللہ یہ دیتا ہے میرا در چھوڑ کر کے تو نے دوسرے در سے مانگا ہے نا دینے والا تو میں ہوں لیکن مانگنے کی اس غلط حرکت کی وجہ سے تیرا ایمان میں نے سالو کر لیا ہے یہ تھا اٹھائیس میں پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں عمل اور اچھی سمجھ کے توائے